رابط سورہ ہما ترغیب اوصاف محمودہ کے بعد تحزیر ان الاوصاف مضموم صورت حمازہ میں بیان مرض انجام مرض اور سباب مرض سمجھے جی دوسرا خلاصہ سمجھے جی اچھا جی وہ ہے جی مستحقین ویل کے اوصاف اور انجام و یہ دوسرا خلاصہ ہے آگے میرے عزیز ویل المازا تلو چھا جی اے وائل کے نیچے لکھو جی زاجر اور وائل کے دو معنی ہیں ایک تو ہلاکت تو خرابی دوسرا وائل ایک وادی ہے جہنم کی تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یا وادی جہنم ہے ان لوگوں کے لیے لے کلے ہو ماضا مستحقین وائل کے اوصاف وائل کن کے لیے ہے مستحقین وائل کے اوصاف ہو مازا نمبر ایک لو مازا نمبر دو اللہ زی جامع نمبر تین اددہو نمبر چار یا سب و نمبر پانچ یہ پانچ اوصاف ہیں مستحقین وائل کے یہ جو ہو مازا لو مازا آگے ہوتا ما یہ سارے مبالغے کے سیگے ہیں کس کے سی ہیں جی مبالغے کے اب سمجھو جی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب لگانے والا ہے پس پشت نمبر ایک تو لکھا ہے نا سیغن لو مازا کا منع رو برو تانا دینے والا ہے اللہ جمع جس نے جمع کیا مال کو نمبر تین ایک مرض ہے یہ بھی وہ اور پھر شمار کیا اس کو نمبر کتنی چار بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہیں نا ان کے پاس جا کے بیٹھو نا کہ شام کے ٹائم پہ جب حساب ہی کرتے ہیں نا تو بڑی بڑی کاپیاں ہوتی ہیں نا پیسوں کی تو اتنا عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں نا اس لیے اللہ فرماتے ہیں شمار کیا ایسے ٹھکو ٹھکو میری طرف جو ہوگا سیر لو ڈیندے بیٹھن واہ ہوئے واہ آشق نہیں ہی آ بالکل یہی ڈاگ ہوتا ہے انہوں دیکھا اس لیے اللہ تعالی نے پر بھائی بہ دوں مال جمع بھی کیا شمار بھی کیا یہ سب وہ, وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک مال اس کا ہمیشہ رکھے گا اس کو ڈاک کی وا کل بزن فل تما انجام اخروی ہرگز نہیں مال اس کو نہیں بچا سکتا اچھا جی میرے عزیز یہ مال کو جو اس نے جمع کیا تھا نا یہ کیا ہے جی یہ سباب مرد ہے مال کو جمع کیا ہے کیا ہے سباب مرض ہے اور ہو مازا لو مازا وہ بیان مرض تھا بیماری ہیں اب انجام مرد کلجم بذنا انجام اخروی بھی ہے انجام مرد بھی اختہ بات ہے البتہ ضرور ڈالا جائے گا ہو تما کے اندر ہو تما کا من توڑنے پھوڑنے والی دو دا. کہ وہ ماں ادرا کا استفام بر ہے کس چیز نے جتنا ہے تو اس کو کیا ہے ہو تما نار اللہ مو کا دہ ہی مقدر ہے وہ اللہ کی آگ ہے سلگائی ہوئی جلائی ہوئی جو کہ جھانکے گی دلوں کے اوپر اثر کرے گی بے شک وہ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہے وہ بابا سٹیل مل کبھی جا کے دیکھو نا تو بندے کو اندر ڈال کے بند کر دو نا بند ہے اتنی ہے جی اللہ مات دے اس کا کھڑکی جو کھولو بند اپنے بڑے گیٹ تک اتنی اس کا پھاپ جاتی ہے وہ بند کر دیں گے پھر احمد ایسے ستونوں کے اندر جو لمبے ہوں گے وہ ستون بھی آ کے ہوں گے اسلام ڈاٹ کام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 یا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام